وَآتُ اور نماز قائم رکھو اور زکاط دو اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو بڑا ہی دلچسپ عنوان ہے کہ نماز پڑھنے اور نماز قائم کرنے میں کیا فرق ہے قرآن مجید فقان حمید کا سلو یہ ہے کہ جب قرآن مجید زکان حمید کسی چیز کو تمام حقوق تمام فرائض ظاہری اور باطنی ادا کے ساتھ ادا کرنے کا حکم دیتا ہے تو اس کو لفظ سے اقامت سے تعبیر کرتا ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو اقامت کا لفظ ہے وہ صرف نماز کے ساتھ بیان کیا گیا ہے نہیں دیگر جو امور ہیں ان کے ساتھ بھی اقامت کا لفظ بیان کیا گیا ہے پہلے یوں سمجھئے کہ اگر اللہ تبارک وطالعہ یہ ارشاد فرماتا کہ سلی یا سلو تو بھی کافی ہوتا جس کا معنی یہ ہے کہ نماز ادا کرو جیسا کہ سر کوسل میں فرمایا گیا اننا آتے کل کوثر اے محبوب علی صاحب السلام ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی فسلی تو آپ نماز پڑھیے فصلی ربی کا نماز پڑھیے اور قربانی دیجئے تو یہاں پر سلی فرمایا گیا تو یہی اگر سیکھا امتوں کے لئے بھی کہا جاتا ہے یا سلو کہا جاتا ہے یا سلی کہا جاتا تب بھی کافی ہوتا اور اس کا ماننا یہ بنتا کہ نماز ادا کرو لیکن عقیم السلاح اکامت السلاح یقین السلا جو یہ اکامت کے ساتھ نماز کو بیان کیا ہے یہ کیوں بیان کیا ہے یہ اس لیے بیان کیا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید جب کسی چیز کو کامل طریقے سے ادا کرنے کا حکم دیتا ہے تو لفظ اقامت کے ساتھ اس کو بیان کرتا ہے اور ایسا مختلف مواقع پر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے مثال کے طور پر زوجین کے متعلق یہ ارشاد ہوتا ہے فا انخف تم اللہ یقیمہ حدود اللہ اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو حدود ہیں یہ کامل طریقے سے برقرار نہیں رکھ سکیں گے تو پھر آگے شاد فرمایا گیا کہ انخف تم اللہ یقی ماں حدود اللہ فلاح جناح علیہ مَی مستت بھی تو پھر عورت کو اس بات میں کوئی حج نہیں ہے کہ وہ خلا کا مطالبہ کرے تو یہاں پر اگر یہ بھی کہا جاتا کہ اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم حدود برقرار نہیں رکھ سکو گے تو کافی ہوتا لیکن فرمایا گیا اللہ یقی اگر اقامت حدود نہیں رکھ سکو گے تو اقامت حدود کا یہاں تذکرہ کیا گیا اسی طریقے سے ایک رایت امارکہ میں ارشاد ہوتا ہے ول ون اقام و طورات اور اگر وہ توریت اور انجیل کو کامل طریقے سے برقرار رکھتے یہاں بھی اقامت کا تذکرہ کیا گیا ایک اور رایت مبارکہ میں ارشاد فرمایا گیا وہ عقیم الوزن ابلقست اور جو ترازو ہے جو وزن ہے اس کو کامل طریقے سے یعنی عدل کرنے کا اس میں اہتمام کرو ولا تخصر المیزان طول کرنے میں کمی نہ کرو یعنی ڈنڈی نہ مارو تو اللہ تبارک وطالعہ نے مختلف مواقع پر جو احکام بیان کیے وہاں اقامت کے ساتھ مختلف احکام کو بیان کیا ہے تو اقامت وہاں کہا جاتا ہے جہاں کسی عمل کو کامل طریقے سے کرنا مقصود ہوتا ہے چونکہ نماز روزانہ پڑھنی ہے نماز ہے پانچ وقت کی پڑھنی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے اندر بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں ظاہری اعتبار سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں باطنی اعتبار سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں بھولے سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں جان بوجھ کر بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں تو نماز کی جو ادائیگی ہے ادائیگی کرنے والے بھی کوتاہی کا شکار ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے بطور خاص یہاں پر لفظ اقامت بیان کیا کہ جب تم نماز پڑھو تو صرف نماز نہیں پڑھنی بلکہ نماز کو کامل طریقے سے پڑھنا ہے سر بکا کی جو پیت تھی یقین منسلح کے متقین وہ ہیں جو نماز کو ادا کرتے ہیں مفتی احمد یارخان نعم ال رحمۃ اللہ تعالی نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جو لوگ اپنی نماز کو مستحب وقت میں ادا نہیں کرتے وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے کیونکہ یہاں ان متقین کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جو اکامت سلاد کرتے ہیں تو نماز کو اپنے مستحب وقت میں ادا نہ کرنے والا اس نے جو درجۂ کمال ہے وہ حاصل نہیں کیا بلکہ اس نے ایک مستحب چھوڑا ہے تو مستحب چھوڑنا بھی اکامت سلاد کے خلاف ہے قامت سلاد کا مفہوم یہ ہے کہ نماز کو کامل طریقے سے انجام دیا جائے